بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والشمس وضحاها سورج اور اس دھوپ کی قسم کسم اذا تلاها اور چاند کی کسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے ہری اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے اذا اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے وما اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا وما طحاها اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ونفس وما سواها اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی خود اسلحم یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تسکیا کیا خود خواب من اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا کلود سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھپلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھاس تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا فدمدم ربهم بذنبهم مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا خوفوں کو بنا اور اسے اپنے اس فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے